وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبيل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضو الله عليك عظيمة وقال في موضي آخر ورفأنا لك ذكرك وقال صل الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لباه الحمد ولا فخر وما من نبيين يومئذ من آدم فمن سباه إلا تحت لباهي وأنا أول من تشق وأنا هو الأرض ولا فخر رباء الإمام الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم معذز حضر الجماع اللہ رب العالمین کے عظیم احسانات میں سے ایک عظیم احسان اس انسانیت پر یہ ہے کہ اس نے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر کے دنیا کے اندر مبوس فرمایا یہ نبی سب کا امام ہے سب کا پیشوا اور رہبر ہے سب سے افضل ہے اور اس نبی پر ایمان لانا سب کے لیے واجب اور ضروری ہے دین کے بنیادی اصول میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ قبر میں ہر بندے سے تین سوالات کیے جائیں گے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں لہذا یہ اصول اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا آپ کے مقام مرتبے کو پہچاننا آپ کے فضائل و مناقب اور کمالات اور صفات اور خوبیوں کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے اس لیے آج کی اس خطے میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ مناقب ہیں اور جو کچھ آپ کی خوبیاں اور صفات ہیں کچھ جو آپ کے کمالات ہیں ان خوبیوں اور کمالات اور آپ کے کچھ مناقب کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا سچا امتی بنائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نا فرمائے آمین رب العالمین آپ کہ جہاں بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں انہیں میں سے ایک اہم خوبی اور آپ کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ خاتم الرسول ہیں آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا اللہ ابرامن شاہماء کی ماتانہ محمد من رجالکم ولاکم رسول اللہ خاطم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور یات کریمہ اس وقت نادل ہوئی جب آپ کی جو نرینہ اولاد تھی سب کی وفات ہو گئی تھی اس لیے اللہ حمای کی جو مرد ہیں ان میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں ولا رسول اللہ و خاطم النبین لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں آپ اس دنیا کے آخری نبی ہیں آخری رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مبت کو ختم کر دیا گیا ہے اور ایک حدیث کے اندر آپ کے ارشاد ہے اللہ رب العالمین نے یا ایک عظیم اور خوبصورت عمارت ہے اور اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر لوگ کرتے ہیں لیکن اس خوبصورت عمارت کے اندر ایک ایٹ کی جگہ خالی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کاش اسی کو پر کر دیا جاتا تو اس عمارت کی جو عزت ہے اس کی جو خوبصورتی اور بڑھ جاتی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ ایٹ ہوں اس عمارت کی آخری اینٹ اور اب اس کے بعد اس عمارت کے اندر کوئی نئی اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ آخری نبی ہیں اور آپ آخر رسول ہیں اللہ رب العالمین نے آپ اور نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کی سفارت ہی کی وجہ سے آپ کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے میدان محشر میں قیامت کے دن لوگوں کی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا جیسا کہ آپ کی حدیث ہے کہ جو مقام محمود ہے اس مقام محمود میں آ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد تو ثنا بیان کریں گے اللہ حرب العالمین آپ سے کہے گا کہ آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور یہ شفاعت عظما ہے جو آپ کے لیے خاص ہے جب آپ سفارش کریں گے تو قیامت کے دن یا میدان محشر میں لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ میدان محشر میں جو حمد اور تعریف کا جھنڈا ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ابو سید خدی اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ کہنا سید آدمہ یوم القیامت ولا فخر میں پوری انسانیت کا پورے بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے یعنی اللہ ربلامی نے مجھے مقام عطا کیا ہے لہذا فخر کرنا یہ صحیح نہیں ہے وہ بھی وہ بھی ولا فخر اور میرے ہاتھ میں کیا ہوگا حمد کا جھنڈا ہوگا تعریف اور حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے عما بن من نے فمن سیاہ اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی نبی بھیجے گا سے لے کر کے مجھ تک سارے امبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وانا اول و منتظر شک العرد والا فخر اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی اور میں پوری خبر سے اٹھوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ ترمیزی قدیث اور صحیح صحیح مسلم کی روایت ہے جو اولو شاف امشفہ کہ میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی آپ جامد کے دن میدان محشم میں سفارش کریں گے کہ اللہ ابراہین تو لوگوں کا حساب و کتاب لے لے پھر اللہ ابراہین لوگوں کا حساب و کتاب لے گا ایسی آپ کی فضیلت چوتھی فضیلت یہ ہے کہ آپ صاحب مقام محمود ہیں اللہ البرامین نشاس ہوا ہے کہ وہ آسا اباز کا رب کا مقام محمودہ کہ اللہ العالمین آپ کو مکائے محمود طا کرے گا اور مقام محمود کیا ہے یہ میدینہ مشر کا وہ مقام ہے جہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور آپ اس دن اللہ رب العالمین کی ہم تو ثنا بیان کریں گے سجدے میں گر جائیں گے اللہ العالمین کہے گا کہ آپ سوال کرو آپ کی بات مانی جائے گی اور آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی پھر اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اس طریقے سے کہیں گے کہ اللہ اربامین تو لوگوں کا حساب و کتاب لے لے تو یہ جو مقائے محمود ہے آپ مقائے محمود وہ آپ کو دیا جائے گا جہاں پر آپ کی بھی تعریف کی جائے گی اور آپ اللہ ہر بلامل کی تعریف کریں گے اس طریقے سے آپ کے امام ہیں اور ان کے خطیب ہیں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بن کا رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامہ کن تو امام نبی نو خطیب جب قیامت کے دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام ہوں گا ان کا خطیب ہوں گا وہ صاحب و شفاطہ غیر فخر اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور آپ جو ہے اللہ رب الامی نے آپ کو پوری دنیا کے امام اور رہبر اور سردار بنا کر کے بھیجا ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اسراء اور معراج کے موقع پر آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے امامت میں آپ کی اقدام میں نماز پڑھی تھی تو آپ انبیاء کرام کے امام ہیں اور آپ ان کے سردار ہیں اور اس طریقے سے ایک فضیلت چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا ہے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر ہیں سب سے عہد لیا ہے کہ جب آخر نبی اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم سب کا ان کے اوپر ایمان لانا واضح اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے وہی زخل اللہ نبی علامہ عطا تک کتاب انحکمہ جب اللہ رب العامی نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت کروں گا تم مزاک رسول اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تم سب کی تصدیق کرنے والے ہیں لت المنبی ولا تن سورنا تم ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے اور تم سب کی ان کی مدد کرنا ضروری ہے پھر اللہ رب العم نے فرمایا تم وہ احس تم اللہ کیا تم لوگوں نے اقرار کیا اور اس عہد کو اس عہد کو مضبوطی سے تھام لیا کالو اقرار تو تمام انبیاء کرام نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا ہے پالا فشہجو وہ انا کو من شاہدین اللہ فرماتا کہ تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں تو اللہ رب العالمین نے ہر نبی صحت لیا ہے کہ آپ کی اگر بے ہو جائے تو اس نبی پر اس نبی پر ہمارے نبی پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہوگا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حساب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات دیکھی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ہمارے نبی نے فرمایا لوکانہ منص ما وسی طباعی اگر مثلا السلام بھی زندہ ہو جائے یا زندہ ہوتے تو اگر وہ میری اعتبار نہیں کرتے تو ان کے لیے بات کافی نہیں ہوتی یعنی ان کا ایمان لانا ضروری ہوتا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہسطی علیہ صاحت السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے کیونکہ اللہ ہربلامی انہیں زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کا دنیا کے اندر آنا بھی ہے لہذا جب آپ دنیا کے اندر آئیں گے تو آپ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے اور آپ کی جو آپ کی جو آمد ہوگی اور آپ دوبارہ دنیا کے اندر جو آئیں گے وہ نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کے قصور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے حصے سے آئیں گے کیونکہ آپ کے بعد نبوت کا دردہ بند ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا آپ جو فیصلے بھی کریں گے وہ کتاب و سنت اقبال و حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو گئی تو ان پر ایمان لانا سب کے لیے واجب بہت ضروری ہوگا ان کی رسالت پر ان کی نبوت پر اور ان کی شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہوگا یہ بھی آپ کی عظیم خوبیوں میں سے اور مناقب اور کمالات میں سے ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی مخاطب نہیں کیا جب بھی کہا یا نبی یا ایو رسول کہہ کر کے پکارا لیکن آپ کے علاوہ اتنے بھی انبیاء بیا کرام ہیں جب اللہ رب العامی پکارا ان کا نام لے کر کے پکارا لیکن ہمارے نبی کہا جب اللہ رب العامی نے نام لیا تو آپ کی رسالت کو بھی ذکر کیا اس لیے اللہ نے فرمایا سور فتح کے اندر کہ کی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ رب العامی نے آپ کا نام لیا تو یہ بھی بیان کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس سے بھی اور اس طریقے سے ایک دوسرے آپ کی دلہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس سے معلوم ہوا اس سے آپ کا مقام مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ ہر غلامی نے آپ کا نام لے کر کے کبھی نہیں پکارا جب بھی پکارا یا نبی اور یا رسول کے ذریعے سے پکارا اس طریقے سے اللہ رب الامین نے آپ کے بارے میں فرمایا گفر اللہ ماتدم کہ اللہ رلامی نے آپ کے تمام چیزوں کو اگلے پچھلے سب کو اللہ رب العامی نے کر دیا ہے یہ بھی اللہ رب الامی نے بے نبی کے بارے میں بیان فرمایا تو یہ بھی آپ کی ایک منقبت ہے یہ بھی ایک آپ کی فضیلت ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو موجودہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ موجودہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے لیکن اس سے پہلے انبیاء کرام کو جو موجودے دیے گئے وہ تمام موجودے ختم ہو گئے یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو سب سے بڑا موجودہ تھا فرمایا وہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے اور آخری دنوں میں جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ اس کے حروف کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا اور اس طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی لہذا یہ بھی ایک موجودہ ہماری کے لیے بڑا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کا جو موجدہ ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اس سے پہلے جو موجودہ امبیا اکرام کو تا کیے گئے زمانے کے لحاظ سے تھے وہ تمام موجودے ختم ہو گئے اس زمانے کے لحاظ سے تھے یا جو کتابیں ان کو دی گئی ان کتابوں کے اندر لوگوں نے کر دیا تبدیلی کر دی لیکن یہ کتاب جو اللہ حربامی نے پر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العلام نے لی لہذا یہ کتاب آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے جس طریقے سے اللہ رب العلام نے اپنے نبی پر ناظر فرمایا تھا یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العلامین آپ کے موجودے کو قیامت تک باقی رکھے گا اس طریقے سے آپ کی نبوت سب کے لیے عام ہے اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے ان کی نبوت خاص ہوتی تھی اور وہ خاص زمانے کے لیے اور اپنے علاقے اور اسے امت کے لیے بھی ہوا کرتے تھے لیکن آپ کی نبوت سب کے لیے ہے وہ مار کے اللہ رحمتہ اللہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے لہذا آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت سب کے لیے عام ہے اس طریقے سے آپ کے لیے اس امت کے لیے مال غنیمت بھی حلال ہے اس سے پہلے جو مالِ غنیمت ملتا تھا وہ مال غنیمت لوگوں کے لیے یا نبیوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا لیکن مال غنیمت اللہ رب العالمین نے امت کے لیے ہمارے نبی کے لیے حلال کر دیا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جوان الکن فرمایا یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہے کہ فضل تو الانبیاء بصدین کی مجھے امبیاء کرام پر چھ چیزوں کی جیسے فضیلت دی گئی ہے چھ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس حدیث میں آپ نے چھ چیزوں کو بیان کیا ہے ایک بات آپ بتاتا ہے کہ ہوتی ہے تو جوام الکلیم مجھے جوام الکلیم دیا گیا جوام الکلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر ہوتے ہیں مختصر الفاظ کے اندر بہت زیادہ معنی ہوں ان کو جامع کلمات کہا جاتا ہے تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر غلامی میں مجھے جامع کلمات کا فرمایا جامع کلمات یعنی مختصر الفاظ آپ کہا کرتے تھے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ معانی اور اس کے اندر بہت زیادہ مسائل اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں اور دروس اور عبرتیں پنا ہوا کرتی تھیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جام القلی فرمایا اس طریقے سے آپ فرماتے ہیں وہ نصرت روب اور مجھے میری مدد کی گئی روب کے ذریعے سے اور ایک دوسری حدیث کی طرح فرماتے ہیں کہ چھ مہینے کی دوری کی مسافت سے میرا روب میرے جو دشمن ہیں جو دشمن اسلام ہیں ان کے اوپر قائم ہو یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے جو اللہ رب العلامی نے آپ کو تا فرمائی وہ وحلت للغنائم اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے پہلے جو متیں ہوا کرتی تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی مال غنیمت کہتے ہیں جب دشمنان اسلام سے جنگ ہو اور اس میں دشمنان اسلام کو شکست ہو جائے اور جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور وہ مال جو مسلمانوں کو ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں یہ مال حلال نہیں تھا آسمان سے گار آتی تھی وہ آگ اس مال کو جلا دیتی تھی اور کسی کے لیے اس مال کا لینا اور کھانا حلال نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحمت کرتے ہوئے اس مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا تو ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا اور چوتھی فضیت آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تلع اور جو مسجد و وہ کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے میرے لیے زمین مسجد ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان نماز پڑھ لے اگر پانی نہیں تو انسان تحم کر لے زمین کو پاک بنا دیا گیا مٹی پاک بنا دی گئی ہے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کے اوپر نماز پڑھنا ان کے عبادت خانوں کے اندر ضروری ہوا کرتا تھا اگر نماز کا وقت ہو گیا عبادت کا وقت ہو گیا ہے لیکن وہ سفر میں ہیں جب تک عبادت خانے میں نہیں جاتے تھے اس وقت تک ان کے لیے بات نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا مسجد نہیں ہے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے انسان وہاں نماز پڑھے پانی نہیں ہے انسان تیمم کر لے پہلے تیمم نہیں ہوا کرتا تھا پانی ہی سے وضو کرنا ضروری ہوتا تھا لیکن اللہ رب العالمی نے سمت پر رحمت کرتے ہوئے ہمارے لیے مٹی کو حلال کر دیا اسی اسی پاک کر دیا ہے مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اسی مٹی کے اندر انسان کو جانا ہے لہذا اس مٹی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پاک بنا دیا لہذا اگر رزوق نہیں ہے پانی نہیں ہے اور انسان کو تیمم کرنا تیمم کر لے اور تیمم کا طریقہ یہ مناسبت سے بتا دیں کہ ایک مرتبہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں حصے کو اندرونی ہتھیلی کو زمین پر مارتا ہے اور مارنے کے بعد اگر اس کے اندر مٹی ہے تو اس کے اندر پھوک مارتا ہے چہرے پر ایک بار ملتا ہے اور ایک بار اپنی دونوں کلائیوں پر اس طریقے سے مسا کر لیتا ہے لیتا ہے انسان کا تیمم ہو جاتا ہے تیمم میں کوہنی گٹنوں کیا نام ہے کوہنوں تک تیمم کرنا یا ہاتھ کو پھیرنا یا دو دو بار اپنے ہاتھ کو زمین پر مارنا یہ سب صحیح حدیثوں ثابت نہیں ایک مرتبہ آپ زمین پر اپنے ہاتھ کو ماریں جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح بشریف کی روایت ایک مرتبہ ماریں اس کے اندر پھونک ماریں اگر مٹی وغیرہ لگ گئی ہے چہرے پر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں اور اپنے ہتھیریوں پر اس طریقے سے ایک مرتبہ فیر لیں آپ کا تیم ہو گیا تو اللہ رب العظیم نے تیم کو فرض کر دیا اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے اسے وضو کرنا ہے تو تیمم کو اللہ رب العلامین نے وضو کا اور غسل کا بدل بنا دیا قائم مقام بنا دیا ہے تو اللہ کے جرماتے کہ اللہ رب نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور میرے لیے زمین کو اور مٹی کو پاک کر دیا ہے لہذا عذر میں ہی چلے گا کہ مسجد نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہم کیسے نماز پڑھیں نماز کا وقت ہے وقت ہو گیا ہے اس وقت پر پانی نہیں انسان تیمم کر لے لیکن نماز اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے پانچویں چیز آپ ہیں کہ وہ ارسی عید الخل کہ میں پوری انسانیت کے لیے نبی بھی بنا کر کے بھیجا گیا سب کے لیے میری نبوت عام ہے سب کے لیے میری رسالت عام ہے سب کو میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے چاہے ہوتی ہو نسلانی ہو دنیا کے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں ان سب تک میری بات پہنچتی ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں تو جہنم کے اندر جائیں گے لہذا آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کی نبوت رسالت سب کے لیے عام ہے اور چھٹی بات ہمارے بھی فناتے ہیں وہ خود مبین نبیون اور میرے لیے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کی نوا فرماتے ہیں اتنی تو خمسن سن لم یو تو ہن پانچ چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی نصیر تو بھی روح بسیلتا شہری ایک مہینے کی مسافت سے میرا میرا روحوں رو پر قائم ہو جاتا تھا وہ جو مسجدوں تو ہو رہا زمین کو مسجد پاک بنا دیا گیا ہے مہاراجرین مومتی ادب کہ وہ سلاۃ و میری امت کے جس آدمی کو بھی نماز کا وقت مل جائے وہ جہاں بھی ہو وہ نماز پڑھ لے اگر نماز وضو نہیں کر سکتا پانی نہیں ہے تو تیم کر لے وہ تو حلق میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حرام نہیں تھا تو شفا اور مجھے شفات دیا گیا ہے اور یہ شفات سے برا شفات عظما ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے یعنی میدان محشر میں آپ پوری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لے لے تو اس طریقے سے آپ کو شفاعت دی گئی وہ کان نبی علی باس اللہ کومی خاص وہ بعض سے عامہ مجھ سے پہلے نبی اپنی قوم کے لیے خصوصی طور پر بھیجاتا تھا جبکہ مجھے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیشوں سے معلوم ہوا کہ اللہ ہرب الامین نے آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے آپ جنت کے اندر جائیں گے اور آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نا او رمن او اباب الجمنا میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھول بھی جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ آپ کی امت کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ تمام امتوں میں سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتحیلے اللہ کے سر جدید فرماتے ہیں نہر الآخر آف دنیا وہ سابقوں نے ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے لیکن آخرت میں سب سے آگے آگے ہوں گے سب سے پہلے جنت کے اندر ہم جائیں گے اور ہمارے بعد دیگر امتیں جنت کے اندر جائیں گی اس طریقے سے اللہ کے سر نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر ستر ہزار ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے آپ نے ایک حدیث سنائی تھی اس حدیث کی طرح آپ نے فرمایا کہ ستر ہزار لوگ ہماری امت کے اندر ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے در جنت کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کی امت کا بھی ایجاد ہے یہ آپ کی امت کے مناقب اور خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو سب سے پہلے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ جنت کے اندر جائیں گے اس طریقے سے آپ کی فضلتوں میں سے ایک اہم فضلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا اصرار اور مراج کرایا کسی نبی کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ معراج کرائی آپ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ رب نے آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں فرض کی نماز کا تحفہ عطا کیا اور بہت سارے جو نشانیاں ہیں دنیا کی اور اس طریقے سے کائنات کی ان تمام چیزوں کو اللہ رب الامی نے معراج میں آپ کو دکھایا آپ نے جنت کا دیدار کیا جنت کے اندر اہل جنت کو دیکھا اس طریقے جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی اور جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کے بارے بھی, بھی آپ کو بتایا گیا یہ ساری خوبیاں اللہ رب العامی نے اپنے ربی صاحب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کے جو اللہ رب الامی نے معراج کرایا اور اس طریقے سے کی انبیاء کرام سے ملاقات ہی میرے کے موقع پر جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اس طریقے سے صاحب الوسیلہ ہیں اور صاحب الفضیلہ ہیں صاحب الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک مقام اور درجہ ہے وہ درجہ آپ کے لیے ہے اسی لیے ہر مومن جب اذان کا جواب دیتا ہے ازان کا جواب دینے کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اس دعا کے اندر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ عمر رباح دعوت تامہ وصلاۃ القائمہ آتے محمد والفیلا کہ اللہ رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا کرنا وسیلہ کیا ہے معلومی فرماتے ہیں یہ جنت کے اندر ایک مقام و مرتبہ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی داست امید ہے کہ مقام اللہ غلامین مجھے کرے گا یہ مقام مجھے کرے گا تو وسیلہ یہ جنت میں ایک درجے کا نام ہے یہ مقام و کا نام ہے وسیلہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات کا وسیلہ لے کر کے ہم آپ کے سے دعائیں کریں یہ وسیلہ نہیں ہے یہ وسیلہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ وسیلہ شریعت کے اندر حرام ہے کہ ہم کسی کی ذات کا وسیلہ لیں کسی کے مقام مرتبے کا وسیلہ لیں یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ابامین تو اپنے نبی کو وسیلہ اطافرما آتے محمد اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے ہم اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ البامین تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام عطا فرما کہ وسیلہ جنت کے ذریعے مقام ہے جو آپ ہی کے لیے خاص ہے تو وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جنت کے مقام اور ایک وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک امار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے یہ وسیلہ بھی جو شریعت کے نجائز ہے کہ انسان اپنے نیک امال کے ذریعے سے اللہن کا تقرب حاصل کرتا ہے وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ ذریعہ نہیں ایسے ذرائع آپ اختیار کریں ایسے وسائل آپ اختیار کریں کہ ان کے ذریعے سے اللہ البامل کی قربت آپ کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے آپ قریب کیسے ہوں گے کون سے وسیلے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ البامن کے نام اور صفات کا وسیع لینا اللہ کے نام اور صفات سے دعا کرنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے نیک امال کا لیں آپ یہ کہیں کہ اللہ الدامین یہ نماز جمعہ یہ روزے یہ زکوۃ یہ صدقات و خیرات یہ حج یہ جو نئے کیا کرتے ہیں اگر یہ ساری نے کیا خالص تیرے لیے ہیں تو اللہ ردامین میں فلاں بیماری کے اندر یا فلاں مصیبت کے اندر گرفتار ہوں اللہ ردامین اس مصیبت, اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے انسان سرحے کا وسیلہ لے یہ شریعت کے اندر جائز ہے جیسا کہ ہمارے نبی کہہ دیے تھے کہ بنو اسا کے تین لوگ جو غار کے اندر شب گئے تھے انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا تو اللہ رب العلامی نے غار کی تھے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ تینوں لوگ صحیح سالے اپنے گھروں کو واپس آ تیسرا وسیلہ یہ ہے میرے بھائیو ہو کہ آپ کسی زندہ انسان سے دعا کی درخواست کریں دعا کی درخواست کریں کوئی انسان ہاتھ پہ جا رہا ہے کوئی انسان عمرے پر جا رہا ہے کوئی انسان سفر پر جا رہا ہے آپ اسے کہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے حج عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے لہذا میرے لیے دعا کرنا یہ آپ کے لیے گائڈ ہے لیکن آپ یہ کہنا کہ اللہ ربامن اس آدمی کے ذریعے سے میری مصیبت دور کر دے یا اس آدمی کے توفیل میں میری پریشانی کو دور کر دے یا اس کی وجہ سے میری بیماری دور کر دے یہ کہنا جائز نہیں آپ دعا کی درخواست کر سکتے دعا کی درخواست کر سکتے یہ وسیع آپ کے لیے گائڈ ہے لیکن کسی کی ذات کا وسیع رہے گا کسی کے مقام و مرتبے کا وسیع رہے گا یہ میرے بھائی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے لہذا یہ وسیلہ جنت کے اندر مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے آپ کو یہ مقام اللہ العالمین جنت کے عطا کرے گا تو یہ سارے کچھ خوبیاں تھیں آپ کے کچھ کمالات تھے یا کچھ مناقب تھے جو میں نے کتاب و سنت اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسی وقت مفید ہوں گی ہم اسی طور پر یا اس, اسی وقت ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سچا ایمان ہو یہ تمام جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر کے الحوت کے مقام پر قائم کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ اللہ کے نبی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے غلام بھی ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے اسرا اور مراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کو افز سے تعبیر کیا یعنی اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں کیونکہ جو بھی فضلہ کو ملا ہے اللہ رب الامین کی وجہ سے ملا ہے اللہ رب علامین نے مقام عطا کیا ہے اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کلمے شاد کے اندر اشد اللہ, اللہ و اشد الحمد ان رسول ہو کہ ہم گواہ دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بنوے اللہ کے غلام بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن اللہ کے غلام اللہ کے بندے بھی ہیں رسول ہونے کی وجہ سے آپ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیا آپ عالم الغیر ہیں یا آپ مشکل کشا ہیں یا آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں مصیبتوں کو دور کرتے ہیں امتوں کا حال آپ پر پیش کیا جاتا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا میرے بھائیو شرک ہے یہ قطان جائز رہی ہے یہ مشکل کچھ اللہ رب العالمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ تعالی ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تو اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو عالم الغیر سمجھتا ہے یا آپ کی ذات کے اندر غلو کرتا ہے تو میرے بھائیو یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں جس کلمہ کو پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے اسی کلمے کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے آپ کو اللہ کے غلام بھی ہیں جو کچھ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیے پہلی جو میں نے پڑھی تھی کہ اللہ علیہ کی کتاب اللہ رب نے آپ پر کتاب نازل کیا آپ کو سنتیں اور حکمتیں دی ہیں وہ علم کمالم تکنٹ عالم اور اللہ ابلامی نے آپ کو باتیں بتائی جو آپ کو نہیں معلوم تھی وہ کا اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فتل ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نبین بنایا سعید اللہ علوین اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں لہذا اللہ کے ان خوبیوں کو اور ان مناقب کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی آپ کی ذات میں غلو کرتا ہے یہ شریعت کے اندر حام و ناجائد ہے اسی لیے ہمارے بھی نے فرمایا لاتونی کما سر فائی نا رسول میرے شان میں غلو نہ کرنا جس طریقے نسارا نے گلو کیا تھا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے گلو ہلاکت کی تحریر ہے غلو کرنے سے انسان ہلاکت اور برباد ہو جاتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ یا کملغلوف الدین قبل کمل غلوف الدین دین میں غلو سے بچو تم سے پہلے جمت اہلا کی گئی ہیں وہ غلو کی بنا پر کی گئی غلو سے شرک پیدا ہوتا ہے اس لیے مانوی نے غلو سے منع کر دیا ہے اس لیے یہ سمان خوبیاں ہونے کے باوجود بھی آپ کی ذات کے اندر غلو کرنا یہ حقان دائز نہیں ہے اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی شان میں تنقید کرنا آپ کی شان میں کوتائی کرنا یہ بھی ویسی حرام ہے جس طریقے سے آپ کی شان میں غلو کرنا حرام ہے دونوں ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے اگر کسی کی شان میں غلو کرنا ہلاکت ہے تو اس کی شان میں تبدیل کرنا نبیوں کی شان میں یہ بھی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے یہودی حضرت حفیعی علیہ السلام کو نوز وجنا کیا کرتے تھے ناجائد اولاد کہا کرتے تھے اس طریقے سے اور بھی ان کے یہاں انبیاء کرام کے بارے میں کوتاہیاں تھی اور تنقیز کیا کرتے تھے انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے لہذا جہاں نبیوں شان میں غلو کرنا ہمارے بھی شان میں غلو کرنا حرام وہی نبی کی شان میں ترقیز کرنا اور کوتاہی کرنا یہ بھی حرام ہے لہذا صحیح راستہ یہ ہے جو غلو اور ترقیز کے درمیان کا راستہ ہے کہ انسان اللہ کے سر کو نہیں مانے آپ کی ہر بات کو تمام باتوں پر مقدم کرے اور اس طریقے سے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لے کر کے آئے اور آپ کسان میں غلو نہ کرے جو اللہ کی خصوصیات ہے وہ کے ساتھ خاص ہیں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں اس طریقے سے اگر ایمان ہوتا ہے وہی صحیح ایمان والا ہے اللہ کا رضوا ہے کہ اللہ رب حربرامین ہمیں اپنے نبی کا سچا امتی اور بنائے اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ البراہین غلو سے بچائے کسی کی شان میں تنقید کرنے سے بچائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک اور بدا و خرابات سے اللہ البرحم کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ تم فرقوان عظیم و فانی وہ بلا تم بلاۃ الحکیم ان تارا جواد الکریم ملکمبر اور غف